ذکر گئی رسول صاحبوں کا ذکر گئی مساکرات کے صاحب صاحب امام علی <سؤال> حضرت نے گفتگو کی نماز تو کہنے سے مزارت کہا آدم نے جوز اور ماں واسطے میں ہم نہیں منقدر عمر کیا ہو کہا اراج مقاصمان یا فادار جیمانی یادہ عمل قادیمن فہست کو نامی ہو دیں اور کو نے فہست دن با مر موذک لیے بادشاہ مسد صحن میں رایا داو بیشر دیو کو اللہ ابا بارا دو شخس اصل جی ملکیت جی اور ملک شہی شراخت پا او حاجت نہ میری متاثر اور مطلب قہا دے گنکی کے شریف داگر حفاظت میں اوپا ہو وہ بھی وہ طرح بیسری یہاں کھلا کرنے وقت ناغی کی بید ہے مالک گرد خل سے جائز دے اگر کساہبی قدرزی گنکی چھپنک سے سخت اثر ملکیت درہ دی اثر پناہ ہاں سخت دے گی شراب دے کو سخت اثرہ دے مبتاز پاگید دے گرد جمہور مستدار کہ وہ بھی وہ طرح بیسری یہ حفاظت میں اوپا نگرانی اوپا نق اور کم موات ازمی ہی چکم دینا ہے کہ دا ہر چاہت سرے مقصود اس بات کو ملکی ہے بابا پھر شرب بابا بارا دا تعین لحسے گی شرب اگر سیب ماتو ملکی گی شرب مانا دا شرب دیا شرب, شرب مانا مزید اس کل کہ راجح شرب دے حدث وردہ فا قائم لحسے گی کہ دا ہر چاہت کو دیکھ حصہ متعین کہ اشاچی تحریر عناصر اسمادراسا شاہ شیخ کشمیر احمد اللہ تھی اور اکہ تاہی ذکر پیدا سے کہ دا اجاد مخدود سے ذکرو جاننا ہمارا غلط نہ اور سے تناسب پنے مان تک راضی ہیں کہ دا ہمارا مرض تذکرے جاننا میں فرمایا تو پیدا کرنے کو ضرورت ہے نہ حیات بنا جی قدم بنا برقار بنے مان اسرا ملا ایک حیاتی کی مدد کرنے کے لیے جائے میں ایمان مراد اگ میں متار۔ اور ہنس 20 شے دی۔ ویدکل منگا دو بو نہ ہر جی حیات اورتی جو۔ اور دین مسدرہ جو ہر جی حیات معاشت موقوف بو بو کرے نے۔ مانادار۔ اتوانہو خرصہ منہو لکھ شبی دعوی دینا از ہی حیات کے مانکہ دکل دی چنبازات ہم داقی دی اس کے دنگی ہی شنوالے حیات تے او دا موقودے پر بھولی دو انہو خرصہ منہا تیزا اپنے قصو کیوں تیسے مختاج بینا آدام والوطن میں رشی کہ انہو خرصہ منہو مانس تناسب سلا دی کہ ہر کلا ہر زی حیات کو بوتا کے مقصن معشت کی انہو خرصہ حیات حسن پہ د یانو پر حسابے لو دے شی بن کتی فرادیہ بیت صدقات کوریج ودے نہ ہاز تناسب مرادی جان نام نماے قرن شنہا انت ذکر مگد ابونا ہر جہات درادی نہ ہر جہات معاشت نو کو بالمادے کا ان و کرے کد نو اپلاو مینونا دا یقین ندی کوئی فرادیہ پتہ تو پتہ نے مسن بانی دے آیا اگرے تو مار لدی تشربو دالا یہ ذم ملکیت نہ ہو ذات اللہ کی ہے افراد میں ماذیت اشرح خبران کی تا کو مبارک جس کی۔ اعلم تم انزلتم ہمیں رب اللہ نے صرف فضل داری کی دی تا سورہ اور وے رات سوی دورے سے ناموں سے ناموں سے معلوم کر کو کہہ دیرا لو نہ چاہا تا ہوا جا تا رہے اور اللہ کو نور و نواسی شکر کرنے میں سے باہری باہر سے دراڑتے اذا ہر جی حیات والا چیز ہر صاحب ہوتے کے ایسا تھا اس کے ہمندرا صدق قدم ماء واہبۃ و جس بات میں جب جواد احدی کے ثروات لے ذبیحہ جان جان ہی صدق قدم وہ جائز ہوئی এবਦও جائز ہوئی وہ جائز ہوئی مخصوم انکار غیر موصوم ہے وہ غیر موصوم ہے اب کہ এবد مشامر اور سجدات سنرا ہے এবد مشان جہانا کرنے جائز کہ باء هند تقذیق مشالی لب بچری بہند تقذیق بیان قذن را اور پایبر کی تنبیہ ہے تو الفاظوں سنت مصرد مصرد سنت اور وجہ انمر قراتن رب سے جب میں انتظار ہوں گا قرات رحمت میں مخاطرتم صلی اللہ علیہ اور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی جے رہا پھر یہ کیری مل کے میرے اندر لوڑ بتاویں گی شیرا اور نماز کی پید جائز کا بے جائز اضافہ در سے کم بساتے ہیں کہ بے مسند رازی قال صلی اللہ علیہ وسلم میں استی بیر مولانا دروازہ بند نہ کا جندرے میں فورا تے تغائب چھپتے بند رہو جرمانہ مت سوڑاڑو اباد کی کوئی دیو درہم دے لو لو کڑتاو یہ سمے تیری بیر نہیں ہودی پینے اے کو دلوں پیا کا تیرا اسمینا تے بو کا پشان دا پے ادب کی ان کو کبھی حصہ بھی عمر پشان نہ مکو اسمان والے کثرہ اسمان اوی تسلاکت بان اور جس کو دیتے ہیں یعنی جو تصرف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدام و یمنی اجازت مہات کے ان پر سیار ہو تا ہے جوری کمی مشراعت انہیں قران وہاں بولتے ہیں وہ سلسلہ مفتی جمیری کا احاظ یہ وہ برکات مانے جو بچہ تا دین میں قبر نیم وچ منتخب باباجی جی کی سمادھ جو تھا جی داو جی جی چیز معنی سے میں حدستر اچھادے اللہ یہ ہر بھی کے سمجھ پتہ نہ جو یہ گزری بیزت تنا ندا ذینا الماضی میں صاحب القضاء ہا تم مالک نے نماز القضاء عیدۃ الکی یہ بادشاہ ظروف لیے گا کہا وہ ظروف کے فدی کو طور پر قول فلا حاصل تو فلا حاصل اور سے بلا حاصل نبی دے مالک لگا وہ تین نبی علیہ السلام جنہیں سب قرارے تھے دعا بیان کہا نبی علیہ السلام دعا پیدا صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب القضاء ہمرزہ اس طرح سے فدی صاحب القضاء نبی علیہ السلام نے کہا اور وہ ذات کی ملکیت ابو ماذر رضی اللہ عنہ کا مالک بہ سبب ناراضی کے نبی سنت پر جی یہ برات یہ دیات انے مالک کو پر دے دو لہذا فاطمہ سرجائز ذبیحہ بعد ستقرا اباض تناسب ملے ہیں جیسے ذکر بھی تو ہر صاحب خانہ جس کے بعد تناسب ان میں ذکر بھی کہ ہر فلا غناہ پر سبب جو جلوس پر یمین مستحق کو کر دے دو تب سروں کے شیراز ابن خودہ نے پھر اس کی ضرورت پھر جاننے میں کو دل جائے نا دیکھو شراخ رحم سے بدرہ اور سے میں کیا دردی استقامت استقامت رضی اللہ حضرات میں اور حضرات اور یمان پرنا چاہیے نہیں کیا اتا ہے جن نے ان لوگوں نے قلنا ہوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدائی قران نے بیزت میری ہے جان حیوان سے कपूर کی موسیقی کیا ہوا اور سونے کی قران نے ذکر اور دیو کو دانبی اس بگاガル بنا ہ بیمار ترجمہ خط شودرے دی جو وہ سے رسی جوڑ دا دا پی نہ جکم پاد دا سم نبیرز جی پھیلار سمارے باعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتنا تم بات رت کرے وقال کاش نبی رسالت قضا پر دے مارو کر دے بادشاہی با میں وحتا جان دار قلا من کے اجراوی قلا دے رہی تو نے نہ والا تھا بس ترتا وہ مقصد اس بات پر مل اتائے رجے بابن اموشہ وا علی موشی ما علی موشی یہ حالت جتنی نہ بچا سے جبدی کے حال واقعی جی لہ قول رسول اللہ نے فضل ما دا اور مری زنا پہو سلام ہے نہیں دمن سے تو جےتی ہو بدا بارو در چکھم بو جےدر حالت رسول اللہ نے کرو جےتنی دا ہر دہ ہت نے او جےتی جےدر شے داو بھی سین نہیں اسو فر چے مقتابی اہل ساری مقتابی ہت دوتو دوسرا حال ہو گئے کچھ دے موٹے دا بھی مال تو تو جتھے بے تے میں کہوں دا حاج مشے اور اللہ جناب بڑا میرے جواب فرمان مولا کے جناب اللہ کے جناب اورے تنے رقبہ ہیں رب اللہ تعالی و اللہ اکبر پڑھ لے نماز نملی نمادی ذکر اللہ نہ اون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کو کہنے نے بے کلا دیکھو چھ وہ دا حاجت تے نہ او دا بہن دا لا دبی ہیرادی چھمانہ کے فدی بارے وہ کو لڑا عظیم مقصد دا نے یسوری کی پر ور شو کیو کناست دا ہارے مارے خدی ور شو کا عامدا ہتہ من کاری راوی اودے پکن دا دا ور تو زارا طلبے دی رما سرو ورا تو زما دو کین و بنرا نے زما کو کیو مالو ترے زما کے کی تی کی شرط ترے مطلب اخراج دینمانی کہ جواز کرے بنا ورتے وقال وزور میں شد مضبوط دانش ضایمت واسط حالان کہ ده مباح و جنازہ لازل خارج دیں جنازہ جدا قابل امر دیں بلان ادازت جو کباحت ہے دازے تو من کو جو کباحت ہے اور بعد ارادہ خبیث سے و پر جان کا بار لوخذ من کہ ہم نے بیان گوتموں کا گمن نیٹم میں بھی بدل <سؤال>